دے نہ دز عدل دہذل بتلان عدل مشرقین مشرقین پکس مارکیٹ پرانی کریم دہاغیر شبہاتی مسل کے حوامی شبہ شبہ تہم نہ بتلان دشریقین او بتلان دبہ تم مشرقین اصل خبر کی کی کی کے کی سارا جواب, جواب, جواب ذکر کی کل سوال ذکر کی جواب ذکر کل جواب ذکر کی سوال ذکر کئی دم نمبرات کی سوار دم دا شری کی نو درد دا مشری کی نو ارادری کینو و کارو کلو گنا بھی لاہم واہ کینو زمان زرنا پہ پردو کی دی استادا خبر منظر آخری داگر مسئلینا چی جی دو طرح منگراب علی چی فدع اللہ مخلصین لہ الدین یا قوم عبداللہ دا زمان زرنا آخری چلاک زبرن پاچ جاسکی ہے واللہ دے لاک زیبادت جیو اللہ دے لانک دیر زرنا زرنا جاسکی ہے واللہ دے زرنا تم دا خبرن پریوزی دے مفی آزان لا وقر زمانگو گولی کنوار دے استا خبر منگ پہ گل بانی مخند لگی دے اللہ منگو خیر اللہ تیز کی لوہار کے شانتی اوسطان بار جی نیم سب نیماسان بارس کا خبر اغدار واحد وحکی کی مات اللہ دا کو۔ شیندار وصفر ما ماس دا ور جواب جواب سڑا کار نرمی اور سا خنے گیدین ترا وسن جمڑش ظالم شچ نا منشان منڈی جمڑش ظالم شلتا من کٹانے دا ساصل سا کے زور اش نہ دے ونی نہ دے دا سا زور اش نہ رچ دنیا کے چہ تابہ نے میودا ساڑا او اگست تے محتاج کولے کر وس تمان سن بیودا سیڑے تاگا بیودا سیڑے شرک ل چہ تافے مانی مشرق کرنی چہ بجا کے دا مانی ٹھنگ چھ دا میں خاص وقیدنا لهم قرانا فزينو لهم ما بين ايدهم وما خلفهم حقاليم القول فيهم امين آمال فدی کو حکم دا آ حکم جان جیان بہتر میں جوڑے ذکر قرآن قرآن پر خبر والے بندی کی دان لے دیا میں تراس کتا دلہ لگ تابے بہن کے رشتے دار نے جوڑے جواب کتاب کتاب کتاب کتاب شورا خبر دا بند چان کڑی پرانی کڑی پرانی پرانی موری سے کلا کبیران کلا لویر جواب فاول آیات کی؟ من قبل اللہ, اللہ شرالی جواب شرالیم جواب ابراہیم و سلام دے سلا سلام دے جواب سلطح وحیدم سو دا خبر بالکل برباد اللہ کے پستہ دلیل برباد چلامی چاخلے مدد کتابوں خلاب منگ بول دشکار ما میں گزاری رحمت اللہ تم تصبد <تصفيق> منگ بلی دادی شریف کی منگ بلی دو نمور قبور غلط حیران سے کارونے کے لیے امانت ہوا خبر والا جواب اصل کتاب تاب پ کتاب خوآ دے خسن په د ممس ک راشاہشي مشی فریہ او من تو ہیی میں ما مسلج سات استلا فراغ فاے کہ داگے حکم پہ سرووز اللہ تد کتاب ذالک من اللہ رب ی نے توکل سبے کتاب تسلی جواب کتاب الحق کتاب فما به الحق دواصل کی راشد پا تھا کر رہے پودا کی سیری کن, آبدو و کن جاہی دا دے. بل ائی دام سوکھے دام دے بے منسوخ کی مخلوق قبول بہر رکاط کی بہر ماضی کینا بوا کن احمد نسر اللہ ندال م یالدار بل ما ظری فقل با د ی دغ د مقصد لري چکم تا غلط خیال را دی مانا داه میسممت د في حیی سممت دو بعد اومات په جنبان چې دعوت دین ورکو انې خلق د ذکر کا ذیک راکار ورکه مشر په کار مورید صاحب لره او ترمیز له ف کار دا چې فل و سا ف فی حکار چې مطابق شریت جو حالات ل حیت کې چمات قرار خ مات یز در ما چې د یکه وضی فرړه کوې وور ب دوی کوم دغې مقصد دا. ملمات ام امام اور حادثہ حدیث دا حدیث موضوع دے دا جوڑ قبر فرصوڑے خالف نے جناب رسول رام بیامت ساجدہ چیتا اترا دب شروع منگا رو سر جوانی موری تھا. کی لگیا دے بانی دی ذکر سیوتا با دی جباب مختلف دگ نما چوس ما خسو اما تفر رکھو بب ندی کرے بب عموم سندی بب عموم بلدا مت ہوادی وا تب آہم مرو شاستی مو و تب آہ اہم وَلَا تِلَا وَقَلْ آمَنْتُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دا دا فا... ما ایمان دولے دولے ما فان کتاب چار دارا اور ما بلد حقی دلیل باطل دے رسا ذکر کی تفسیرا ام لهم شرکا شراؤنهم من الدین ما رمیزن بھی اللہ اید دید چنان کی دی مشرکی اید دا فارس دارا چرک دا فا دی, دی, دی چرکا فا اید فائد دید نا حقا دید چار اللہ فاغیبان اجازت ندے کر ح امر شرا میرے مارا دیم دہل بتانا شبہات زلتیم دا بند شہری عجز ب گئی آشریقین کے سواتا کون دشا قید زری بہران کسی مستاجی بوجو کی اللہ تا خال وَهُمْ يَخْلَقُونَ أَصْنَامًا غَيْرَ أَحْيَاءَ مِنْ ذِكْرِ جَدِيدٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيًّا يُوَسْوِسُونَ بِتَخَلُّفٍ تَفْلَانَ لَغِيچَكِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيًّا يُوَسْوِسُونَ وَيُرِيدُ ذِكْرِ جَدِيدٍ عَجْزُ آلِهَتِهِمْ هَجَذَ آلِهَةُ الْمُشْرِكِينَ مُغْرَبِ سُورَةِ مَرْيَمَ هَجَذُ آلِهَتِهِمْ اللہ فدی خیال کی اللہ بلکی سید پور بے باد ان کار بخید نا خالف کلزم حضرت بلکہ بے عبادت نہ بے باد نال ان کار رہا۔ کہ بات د دی شرقونا جممن خبرو چې ت تاہ ہ ع بعض ککررنے من پر د سنی آمن لے من لے ہم زد دا ہجز آ لہتی ہ ہجز د آ ہاو مشرکینو آتی ہ ہجز دا نہو میںشرکیو می او پیر صورتے د کے گورا سورت توہ پغبانے بے تہید د مصی۔ شرین لاح کل نہ منجاور ساب خطاب کے مسار اسلام من لرا بے بے بے وردو عداف تفرید مسلی. انما شرینگریم عج دل ہرین No. تقرید کی سرد ابراہ تاخم نبراہر بر کتا سے ایو ری تاس خلاف ہو کئی جس دیان کے و سے شانتی لا، وشتن قامت بجن قامت ذا دين سرشتنا نوسط زورنا قال لحرقوه وسيزيدا وقن وانصروا آلهتكم دام عجز داقين وانصروا آلهتكم دقلوا له امدادك إن كنتم فاعلين عجز آلهتهم عجز دالهود مشركين عجز آلهتهم بيقول مثالا عجز سورة حد سورة حد كي عجز آلهتهم عجز مشركين یا یاوہن سو سری او مو بارے بانگیتا شروعی موجیری مثال تا تو نیولی مو المخلوقات مخلوقات کے دنیا ٹول آ جم شرگ کی ویت مو عجزا. آو قول مخلوقات کے چاند کا مخلوقات مطلوبہ یا باطل و ما قدر لکمان شرین سورت نہ حضرات له هاتو براحان کوم ملس اجلزیګ شو و کې من ک خو سریلو حرکې وله هاتو برحان کوم ان کوم صاد کې دغ دلو د اللهدو قدرت او د چھ داری دلیل پیش کی دور پل ہاتھ برہان کم تار بہت دل عج آتی فل ہاتھ برہانکم ان کم تم سو دکھ راوت دل ہو بانی انداز داو کرا تو بہان کم امتم ان دکھ صادقين هاتو برہانکم ان کم صادقين سو دکھ عجز لہد مشری نو بے مسالہ حضو آم عجزا نو سورت ہی روم حضو عجز آم عجزا لہد مشری نو سورت ہی روم ادل ذکر کی رسم عجز خلام آم خلق الله۔ باروی ما ذہ خلند ہا ذا خل قلعہ دامک جز کرنا اللہ فیضا کردیس می اللہ فیضا کریدی کری. کری دسر اللہ فیضا کر دے رز کل بارونا اللہ کئی رز گول ہا او الفی <سؤال> شو پاوننی ماذا خل الله ی من د وخی کش و کو چې کم یو جز د کم یو کنا بفرظه ک دی فی جاہانکی فکر جدا بری ارونی اورونی معذا خلق الله من دونہ ہیں وی ما کم یو تے چړ پیداکر چ کو نورناہمر قضو وا ذا خلک الله د د فرو سرتهک د الل در کری دی د سفیمی اللہ و الله در کی دی دغا فرو توګړ لا کی دا د ش ت دی ورا د جبب ت و گوره د لاور یوګوره ستااپ فرزد نارم کبیر میں کم فردا قیدی دا قید عالم دے فجار کیلق اللہ عالم کبیر کی جتنی اللہ فاقدی پارم صغیر کی جتنی اللہ فی دا قیدی عالم کبیر کی کم پر قیدا یا صغیر کی کم فردفی دا قیدا ہاضا خلق اللہ خلق من بڑنا بلکہ گمراہی کی ڈوب دی بڑی زال <سؤال> می زور ظالمان ڈبی گمرہی کی عجو آ جاتی کریم دادی کر کے عجو آ جاتی رت دن آم عجا لینگو روا کیسم نمبر آ کے برات سبا رونی کام ہارف اللہ بلو اللہ عزیز الحکیم شرین شریقین حج از دا لود مشری قین ایج زو آم بلارے تھم سروس نبراد منا سور فات گئی خبر نہانک چاثر ارونی ما ذا خنک ماتما کے مز کاران وئی امرحم شرکن نام <سؤال> کتاب <سؤال> <سؤال> کے <تصحان> کے ما يعز الالهه ما يعز الالهه او تعجز على الهود المشركين يعجزوا له سوره احقاف ذريم نمبرات عز الالهه ما يعز الالهه او مشركين ذرا الذكركي نورثو سولورم نمبرات ارونی ماں امرحم شری کن فیصد ارونی ماں خرل پیش گئی اوکھ ماتا کر دے متا امرحوم یاد دی الہو باذلنس از سالی نفاس مالون کے چتا سال ذکر ابرئی دریم تھا نہ با ای جی قبل حاضر تقدل اخر سنی درین نثیم در کتب پیش گئی ای تو نیم کتاب ان من قبل حاضر اور تاسیو کتاب مخریز فران نہ بن کتاب शिवाय کی دا موجود چدی ال حدید مسجد عبادت دی دریم سنرم طالبہ علماء نقل پیش کی سی او سارم بکا دا تم سواد وافل دا بیاں اربا بیاں دہذم مزو آ جاتی پیون جی من اربائن کلچا مسبتا مو جہاد دکڑا پیون جی من اربائن خلاس نہ خلاس بشیر سرو رو مور کامیاب ہو گر جب سرو رو مور بانے خلاس بشیر سرو رو مورا یو سجر اور تفیف دنوی درم تفیفی اخروی تنورم ختم قلب. ختم قلب. نا نا من خطونا زجر تقیبی تفریحی اخراوی ختم قلب زجر مانا سرگت ذکر زجر دلغترا ذکر اور شرا دقل فمانا دفس آواز صرا. جاترج ن شرون کی مجنون مجن فہم یا مریا اجر منجس مجلس کے مالا کی اتر دماث دیتو کی ما شڑل سرد او دا عن محاسی یا مند دماز ما دا من ارتقا بل محاسی مند ارتقا چکت ہو گیا تو گی رٹل زجر راضی اصل مکاسی در بھاؤنا زجر بن کار التوحید زجر بین کار رسالت زجر بنکار القرآن زجر بنکار القیمت قرآن چیزی جبوری دا منگبا ذکر کھو پی اصلاحات پر حاصل شیو خدمی رابطا جدا زجر شو بنکار التوحید دا زجر شو بنکار رسالت دا زل شو بنکار بنکار دا قرآن بانی زجر شو بنکار خیرت مانی دا نیکن زجر بن قول وی کن زجر بن فیل وی دا قول دکلت تے دا قول لیولی دا دا د و داس وکو چ کې و دا کار دا س وکو ول خبر دا خبره دا وکړ د ی ق په ت ک س ووري وړ دا خبر دا س وکړه شمی نه وې دا کار داې وکه شرم د د نظر ځي د وجر معه ان من د انارتقااب د معسینا او جر کله بالخوت کلبلیل کوفاار د چې ج د کږي سر په جر پین کار سان حاض مقاسیلو او پنکان د ماسی مانا منے دیر معاشنا منے دینکار دین کار آج مکاس کرانی کریم قیدت جہاں مسئلہ ذکر کیا و مبرہنہ کی نو بعد داغینہ بے زواجرہ و تفریفات شروع کی قرآن کری مطالعہ چکے گورا آسانت لکھر جہاں مسئلہ مبرہنہ کی او دلیل پہ ذکر کی بعد داغینہ بے پینکار بانی زواجر ذکر کی تفریفات ذکر کی داغینہ فارا مثال اگورا یوشتم نمبریاد دوسری بکری مسئلہ ذکر کلاو دلیل پہ ذکر کھو من من من ہمارا بی ود آخلا ان کم تم سواد انکم تم سواد بے گور زجر جکر دا سے اکثر جی مسل جکر کی من کی مدد لے گی بادہ کم سرد کر کے بے در الاحکم اللہ حکم اللہ علاح اللہ حکیم اللہکم اللہ واحلہ علاح اللہ حکیم اللہکم اللہ واہ اللہ علاح اللہ حکیم حصید الحکیم <تصحيح> دل ذکر ذکر زجر ومن زجر شو زجر زجر بن شو دی منی اللہ دا کی مخلوق تم سے مخلوق موجود بن کار رسارت اور زجر بین کا بین <تصفح> لول کی توحید من فاقیت کی شروع, شروع وما من آیت من من آت من اللہ <تصفح> نرازی دی سے ناراضرتا برآ نہ تھا کراوری کو منگفدی بانے کتاب پا کاغذ کی او مسئل کی پا فرلا سنو بانے مم کافر ممکافر وئی انہازہ اللہ سہر مبین بے زجر بنکار و زجر بالقون وقالو لولا اون زرادہ مرک وائی مشرکین پہ اتراز کی ورد شفت بانے فرسطان چلے فیان بردے چاں خلق وطا بیان کئی کو می نتھن دارگی اسلام تفیفات یہ سیلامسی مستقر نہ باب السواج نہ مسلح مرحان دو سواجر اور وکیل وزیر بین کارل کار کتاب دے کتاب۔ زجر بين كار التوحيدة بين زجر بالشرك بين, بين زجر بلا قوانة حوال راضوان صنور بين زجر قال ینے سرے کوور شاء اللهہہ بدنا مندونی ہی من شواے کا مشرین اللہ خوکہ منب بعض دے ککرر سےواانہ ہ خہ منے بعضت کو واللہ منصروی د دلیل دلیے چلله وقت نے پ دیوانیں زمن کوہ حرمنا من دوی شی قذے کا ف من قبل ہم داس سے زان کہ کارکرے مخو کافربح عر رسول ال بالاغ ملہہ سجر بر کوور شبح رو على على الرسل الا البلاغ المبين زجر زجر بالقول زجر بالفعل زجر بالكفر التوحيد زجر بانكار الرسالات زجر بانكار القران زجر بانكار الاخره من قال الاخره تفیفی کروا دان جم کنوان وا کا دہ لکھوار بیاں پہلا بےغل سورت انعام سورت نام بیاں نا نمبرات الَمْ يَرَو كَمَالَتْ لَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِن كَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي رَذِمٍ آلَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ وَقَعَتْ نَوَحَلَاتُ ذَٰلِكَ الْقَوْمَ ذِكْرُهُمْ لِلتَّخْرِيفِ الدُّنْيَوِي أَلَمْ نَأْوَلِنَ الدُّنْيَوِي أَلَمْ نَأْوَلِنَ قَوْمَ ذِكْرُهُمْ لِلتَّخْرِيفِ الدُّنْيَوِي منگارا ما درن آخری نداکر دُنوی بہانا بوسرا تفیف دہالاک دا کاؤ مکھو مکرا تو سوچا راپر گئی ذکر نمبر دفعہ قال قد وقع عليكم من ربكم المرسل ثم كذب اتجادلوا في الاسماء سميتموها ثم باكم نزل بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين حسان دار فانجيناه والذين برحمتنا منا وقطعنا ضالين الذين كذبوا بعلامات وما كانوا مؤمنين فريكلمون ذلك كما كنتم ترجون <تصفيق> انهم ما كانوا مؤمنين بابكر صالح الاسلام ذابي اصِلنا يفقر الناقه وعلنا برياط فقر الناقه زخفذينا قيل ما توان امر ربهم قالوا يا صالح اذن بما تانا دون صدورون اذا ذكروا كاسيه عذاب راجل ساهم ترا ولا ان كنت من الصادق فخذتهم الرجف فاصبونوا دين السنه الذين فاصبوا في دارهم جاسمين وغلر بونكم لا غون تهونكي فتولى عنهم قال قومي لقد امرتكم من سال ربي روان سيدنا صالح عليه الصلاه والسلام اي قوم سمعت احس ن تہرین وم سر نارے گر جس کے شاہ جام دو شاہ سرادر ذکر کئی اور دان پاکر کی تفیقی ذکر کہیں رانی پاکر کی ان ندی نبو شہم کر لم یا کن فی ہاں دو پراد ان ل ضو شغ رکفتبات پر في دا جاات چ می وګون یول دی سرل سری اوکر خبرو کون کےمللوو ٹی وون ک آ کسانان چې تغب کی د شا بر سرسلام پاانوکانلم یغلو کیا مشببه محضوب دی باو بر باچو دکت چې سر سدرینو ان نه دوو ش شبان کانومل خاصیری نه فال لاو کله چې تمام شو الله اوان ش نام ویل حتن کو سمات افثر خبر جن شام کا سلام کبھی خزن آ رہا بل وائے تفیقی تفیف نیبر بیاں تفیف نوی پہ قوم رکھو مکر سورتہ بَيَانَ دَخْلُ سُنَاهَا بَيَانُهُ بَيَانُ دَخْلُ سُنَاهَا قَوْمَ سَمِعُوا وَبَصَرُوا وَمِسْمَعُكُمْ لَا قَوْمَ لَهُمْ قَامُوا هَلَكُوا مُجْذِبُونَ زَفَرَ التَّفِيفِ ذُنُوبِهِ ذُفَارًا جَاءَ قَوْمُنَا اللَّهَ سَمْعَ كِرِ تَصُبُّ ثَنَغَفَاتِهِ وَاذْنَا أُذَا جَاءَ قَوْمُنَا تَفِيفُ سُورَةِ سُورَةِ التَّوْبَةِ سُورَةُ شروع کی گئی دینا دین قبل خبر دا کا سانس مکشی ہر سلام دیان دی درم ہر سلام دے مجن والا اکلی اٹھ اھتم برداسا ضلعم قون اللہ اللہ کے ولیکن کانو کانو ودی کی, کی نبی تقیفی حج سورت حج و تفیبی پہلا دا قوم, حلق قوم اسرا تخویف دنوی دو نمبر آیات اُسرا تقیبی حج پہ دا قوم حلق قوم قبض اوسرا سورت مریم آخر کی گورا سورت مریم آخر کی کم قبلهم من کم هل کب لہم من کر دن او تسما سرت مریم او کو حاله کې من م د قووننا حال تتحص من من أحد اماار دغې او تسم لهم ق ز داغته ق تخفی او تسم لا طبباله او تسمونه هم زيقا چ ز اوغ اوې تداغې فارهسه ق تخفين قدانګې صورت حاج دوسم نبر سرته حجر تخ في دونوي په حالاق دا قومهله کو مقد او سره تخ في بقا یمن قدرت نواد مو یو کذب کج دامศรี کی ان تار تو جن گنی دا سن خبر ندا فلا ت اس ولات اعظم جزا محفوظ بالمخم جن کیگا تو زک فق زک زبت قبلہم قوم و تذیب کرے مک قوم درح السلام درح السلام حاضر تذیب کرے ہو دوستان درح السلام سمجھان تذیب کرے درح السلام قوم ابراہیم علیہ السلام تذیب کرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم دلت علیہ السلام تذیب کرے دلت علیہ السلام متعین والا ہوں وعلیکم وسلم موس تن سالم فمر محرۃ خوک لکھنا چمر بہتر ڈیان پیشی وقت مشید وقت مشید ڈی چُن کٹ هم قروم قروم کی واخلی فإنها لا سبا کی مخصوص تفیب اخراح نہ تفیفات اور شارف رویلم تفانو تفانوتار پہلنتن سوح کامکلاساسا والحجار و قائد و حدت الکافرین تیاز папتر چپوں افارا و حدت الکافرین تیاز گاظ تعملت افارا جنھا الزب بھارا بیر بسی صورت تیمہ ام آل امران کی تا چتاں تماح صف تغییف معلومی کی تغییف اخراوی صورت آل امران انتا مسئلہ مبرحان کی مددلہ کی باعتا غنب تا فيروہ کوauptستان تو شروع ritنان صورت آل امران نا صورت آل امران ذکر ان سربان کفھر اللہ سنتے خام دمبرات کا جنکار دل فرد آزاد اللہ سنتے خام دل فرد آزاد بدلا گسن کے دے زنت خام اللہ, کا آب اللہ کو سن کے دے خام مخا ولہ وزیز خام خصوصی بیان تقیفات بیاں تفیفاتی اخروی تقویب اخروی جب جیت جہان کے لکھ سنچا اللہ مجرم تو سزا ور کئی فخرت کی ملنا فخا دیا فخر کی بے سزا ور کئی اخرن سرتھول کی گورا تفیف نہ اوانگ بشارت نا اگر رحمان اور سورت صورت رحمان بیاں دو تفیف بیاں دو تفیف اخروی سورت رحمان, او سورتی واقعا سورتی رحمان بیان دو تقیف او دے مروکو بران ہاد ہی جہنم نم کر سی بو بے حل مجرمون نمبر آدمی شروع کی ہاتھ ہی جہنم نم کر سی بو بے حل مجرمون دے چتر جن مجرمانو ی توہو بناہ و بہہمی من آ گ بہ مجرمات فہ بیں دو تہجان کہ ب اگر مبہ کےیں۔ س بجانہطرہ و سےی کگر وہ توہ کوےشي، یہو بہ بہمی من آ فہ ڈہ بک تو قذبان فہہ ڈہرب ب کوہ توقدیہ کے مک زیے ر گورہ فہ یور سر والے یوتنا الی گرے فدی با نے غلام بی دور او اور فلا نو لگے فلا تنتصر ا ربک ما تو قزم شقدشم وغدرشم نمبرات ہمیں ا ربک ما تو قزمان شقت السماء فقالت وردتن قدحان کل جوش دی گسمان بیشی باشان دا گاس نی سرمن سیبانے تک سر دا ودارا گینے کمزمان تیار سورت کی گورا بیان و صا بالیا نار و صا والا سنا کارشان دل ج ما صاحب الشمال تناكار سازر شمالانو تیسم مم وحميم دیو پاغرم با دون کیو پاغرم بو کی وی و ذللم یحمون پاغ سور کی بو درکنا لا باردم ولا کریم نب یخوین بعث من انہم کانو قبر او نشرافت وی هل لدعصاب انهم كانوا قبل ذلك مترفین و ذا شمالان كانوا قبل ذلك مترفین و ذا تنم و سنکی فنم تنبانے و كانوا یسرون علی الحنس لازم دی دوام کو پر شرک بان و کانوین کامرنا تھو را واڑ شاڑ کش وم سو ندی ون وی الاولین والآخرین ساسو لبر کوونهټرنکه او ډرنکه د وټول جمع کږ ق ان اوورنو آخر نه ل مجموعونه الامقاات و من معلوم روبرروصيب جم کري شي ورې وخت مک م قراره ده اووریاغ وده ثم انكم وهدوننا مقصبون پ تاسو اګمه حالو درو جنو من شاجرتې من ز کوم خوان کوون ک دولذکوومنا فعاونه منحللبتونډکهونې بغې نهفر خټ لله شاربونا ليه من الحميم سرك بيدايد فاسه تيغي بشي نوبو بوغادي وبدرحاس مي كمولش بجي گرمو بوवारे فشاربونا ليه من الحميم سرك بيدايد فاسن گرمو بونا او بيداس يغدي جيش ويل بوجو چال بو محمحرن اورتي يكن جخد قدشين قطا اماهما توغلي توكل مي توغلي توغلي كايليكيم بينثندو في دورا سراوي چي بشاربونا شرب الرحيم دغ گرمو بو جيش ويل بوجو دغ درمي بو چقطا اماهما توغل مي توتي توغلي محمد اگر بل بشارکان نہ رشتری وائیداتی دا جنرل فروز دری یا تو بل چاہ حمدادی وائداتی دعوی دا دادتے رشتینی وعدادتے ہو تحقوق تبرادی لیکن مسلم کافر خود کافر دی مسلمان پا دی مراقبوننگ چرا سوئی فشار ابونا شر بنہیم سکر کبیدہ غین پشار دو سکر دو مرزیو کبانی حازا نزرهم یوم الدین دغا گرم یوبو دار دی منسجانا و دغا زکوما دغا زکوما و دغا گرم اوبو زدی امن مسجار دی کفارو فرد قیمت مانی نہنو خلقناکم فلولا تسبیحون نحنو خلقناکم ب واپسے واپس کے درائن وم مائن کان روس وائن کان دن می نمبر کا چرب نوت شروع من بس میرے کلازیم و سبسم کلازیم دن جاتے وسب رب عظیم سب ربیم اخروی بیاں ہر سورت کی دا موجود ہے سورت کا سورت بیاں تفیفر سرت نمبر آٹھ شروع کی وجات سک موت بل ہکا مرک والے۔ انہوں نے فیقہ پر سور بیان در قیمت تو کہیں قیم بہرکرشی پر اس پہلی کی ذا ملوائی دا غرد تخیف دا و و شہید راب چہر نبس میں کوت شب نان گا خدا پریشن ست کے د شين ف شنا ان کوان ق صنا فرده د غفلت فصرق یو محدي ده ستان نظر دی الف ن تتي د خداتیزی د مفید نر پ آخرت کے غااف وقال قين وهوها ظ مع یاتی پر فر قري م قريض ال الملك. تیار <سؤال> فرشت ہاذا تھی داغ مجرم دے مارا داراسرما مجرم ادا تیار حکم کے اللہ جہن یا تصویر تکرار الکے الکے جہنم, اگردو جہنم کی اگردو جہنم کیلکیا بھی جہان نم کل کفارا الکیا بھی جہن نمک اللہ کفارنا جہانب کے ہر کا پھر من نہ من کوان سنت محت محتران کے دنیا کے سر مددگار پال قیاہ دام شریک فن کیا حصین آزاد مرغ نے پاک بار مسلم سن راشن حال <سؤال> قرینوو رب بناماتاد غیت ہو ولاکنکان <سؤال> فیی زنا د بید او ب دمررگے ظیم چې شیطان د او مرگری په دنیا ک نام سول <سؤال> کوا ا ب زما پاب میلا ربنا ما بما ما خدا دے کومرکلی کننو دے پپ ڈپ اوکمی کے دے کوا پانا تخصص سمونہ دییجب و یا لافا ھرم لا تخص سمونہ جگلی میں کوئی دا مکان دجبلوونه دییں و قد قدم تو کوم ب د ماہسمک کے په دنیا کے خبر دزات لے گی چې دجریم دفار چوک لم سور ک جو وقت قدم تے لے کمبلوائی دلے گرم سات دنیا کے خبردار صاحب وقت قدم تحمبر وائی دلے گرم سات کا خبردار زاریات کی سورت کی مقامات کی ذکر کر تفریحی اخروی بیاں تفیف بیاں تفریحی تفریح بیاں تفریحی اخروی سورت کی بیاں تفیف اخروی نعم بيتنا وآخرني سورة قامة سورة القامة سورة ملك سورة قامة سورة ملك قل ما ألق فيها ناقل وقالوا وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم شفاكم نمبرات تشروكي تخفيف خرمي عذاب و لین جہ نمار آزاد بدھار کار جانم شہ نار ادا جو مرغ چیل کردی جانم کے و ہم تو بوس تم کروشی و خدن کتار جہنم دفر دے نظام نو راغتاں صوفیہ امریہ انہ کے شدید مخالفت تاں سير بچ کڑے وے اقرار بکھی لیکن اقرار بہت مفید نہیں ہوئی قالوا بلاق قد جانا نذیر فقصمنا و کننا ما نزل لا من شيء وہو اذا کفار و راغلے مغتیرون کے پیغام پر ہم داغہ تکذیب کرد رجم گانا و کننا ما نزل لا میں چاہیے مصلا اللہ فضر لیکن تاثر جاننے میں ان انتم الا حافظ ولا الكمین تاس مگر خود گمراہ کہ وقالوا بے اقرار کئی اور مان بکیدارے دو وقت بچی وقالو لو کنا نسمو او ناخلو ما کنا فی اصحاب ان جہنمیاں بارمان کیدارے دو تو دنیا کی اورے دو خے بارمان کئی وہی جہنمیاں لو کنا نسمو ہائے ہائے ارماز شمن قران نے اللہ کتاب او ناخلو یام زانتے کرے اللہ کتاب بانیا بس کوئی خودے ما کنا فی اصحاب من بجانن تو نورا گنے ہو جانن ذکرال شنم قران اور نے قران بارے جان نہ جہن میانوس نہ جہن نیسو را, را, را. تفی اخروی سورتی ہا کامنچ کتا بہو بھی شری من لوت کھیت کنچیت بہو بھی شی ملکن اوتھی کھیت ہر چا سو دے چمکھو یا لےتن ادم اوت کھیت دائبلی حرم سو دے چمت نا شرم ادریم اور خخت حصہ کیا میں خما ذہ تما کھڑے دے یا لے تہاں کان تل کا بے بلا چکی خدا چکو ہے امرگا المان دمر گچے دامر سمال فار ختمون کے چبے جون دیشے نی ما اغنان نی ما یا ما طول زندگی دمات پجم کون مان تے رکڑے وا زمان فار مفید ون کرد بر کے سبب د تباہی او کردے ما اغنان نی ما یاد زمان د ازاب الہینا مار سما ہر خان نی سنسانیا دنیا, دنیا کذ ضرور ما فجت باز ما اس بن ورجا حجت سے کار نہ کئ ہر خان نی سنسانیا خلاص زمان حجت باز یہ ضرور ورجا اب حکم کلافاظ خذوه فقل ولسدا گرمی اگر شاطمہ یا فسٹ بے بھاگت کی چلاگی بسمارے فسٹر خدا مخروخاس مہا ہونا بشارت یا تفیب اخرہ ختم قلب سنورم یون جی مل اربائن اربائن خلاس بشو سلور امورا سلورا یو میر تفریفی ریم تفریح اخروی سنورم ختم قلم ختم قلب داتنا قلب بھر لہو ارب امراطبہ دل بھر سنور مرتبی دیو ارب امراطبا اول اراس اول مرتبہ اول اراز مکھواڑ ملوڑ کی جان السن المنم کے نا نمنم انکار کی النکار دے دریم مجاد اللہ الجال جگڑی شروع کی جگڑی شروع کی الجا الجالم مر تمہیں ہاتھ میں بے فتی نے ختم پہ خبر اثر نہ گورے دے اصل خت میں کل ترتھاس اور داغے نے کل وضاحت تمہارے مثال مثال داس دے یو مریض دے کا مرض مانی خطرناک مرض مانی بیمار دے ڈاکٹروں مرض نہ وے نے او علاج خبریں دا علاج شروع کی ڈاکٹر پخرما نے اس پر نساجی آباد علاج شروع ہونے کی چاہتا مرض دا چہرت انتہا چلا علاجر تراش ان ڈاکٹر علاج خبراہ اس دا علاج گرد انتہا دا علاج نہ کب نا دا, دا, دا بایان خود ظلم بہترین توبا. دا شروع کو دا شروع جگرندے تو بوبا سے اللہ تبہ قبل جی دائم داشی انکار دائمشی اور دوام پی بار شروع کی بالکل میں جخت میں داد تربیت نہ اہل را چون گردگان پر گمبدست نہ تربیت نہ را چون گردگان پر گمبدست نہ اہل تھا تربیت پر قبل مثال دس گنبد تبو کر دے اثر اثر سبانداد آدر انصاف دے داد جبرا جبر دے آدر انصاف دے دلہ دائم کی جداد مثال کہ ختم قبل اول مرتبہ ایراز مرتبہ انکار دیو دو ختم قل مومن الینا دلونہ اللہ زینا دلونا فی عت اللہ بغیر سلطان منال کی اللہ کی, کی, کی بے کارو کی بے جگڑی شروع کی مختلف مرتاب مصرفی بے باقی احاظ کی, کی اوشکین بے مجادر شروع کی جگڑ کی فاطل مہر پر مت كبھی كبركار كبر كشمنی كدار كریلہ سبپ كتری آدال كا سارے كبھی فی محر الدہ سرکش مانی اللہ خل متکبرین سرکش ان کار کون کی اللہ خل بھی تعبرات بینشاء اللہ, اللہ ذکر کو تعبیرات کل ختم سے تعبیر کل فتب سے تبیر کلف اکیلت سے تعبیر کلفلت سے تعبیر کلف اران سے تعبیر نسبت اللہ تقرل نسبت بندہ شاء اللہ ترجم جمکی ذکر کو ختم اللہ من ذکر سنور اول اعراضی انکار ختم قلب دے حد دا من مسڑ جیمن اربائن لاز بڑو سجرنا دجرنا تفیف دنوی تفیف اخروی اور حد میں قلم